سورت شوہ دیکھ بن دستم نا بیندنا دند نشا کر داد دے زرا سو اطاط ربد کسرتے بات تنکی سورتو دے مصدر ردہ تو سورت, سورت حامل دار رد شبہ تو اربعو رتن شا باؤ رتن شبہ سب کام در مثر سقامو دانگ لوترا فری دال کا فد و فد حاصل سن کسرہ جہامن سیدہ کی ترغیب علیہ استقامت و دعوت دی سرت کیم دے ترغیب لتاوت و استقامت فذلك فدع واستقم كما امرتم فذلك فدع واستقم كما امرتم واستقم لاغامتن نا ثورم اثنان تنم انظام ارتبات ما سبق اسرا سنجے سابقہ قصرت کی اس بات مری تو بیان دو ترغیب ردی سرت کر کے جی رد شبہ تلاسود مشرقین جواب شبہ سود مشرقین رد شبہ تو سراسود مشرقین مشرقین او اس بات نم سر تو شبہ تم اول شبہ بک سر سارے سوا دنیا دو گونگٹ بچے, دو بچے دا. دا دا کل دا دا دا دا دا حاصل مصران مصران بچے کی نے قبل کا جواب سر براد من دینی ما ما بھی حاصل دا جواب سلام سلام سلام سلام اللہ علیہ ابراہیم السلام السلام جناب صلی اللہ علیہ وسلم نا دریب نا دریب جواب جواب لا حجم دی جگڑی اللہ و و حاصل پہ سلب اللہ جگڑی تجربہ دکھن جواب والذين يجادلون في الامل بعد ما سوجب لهم حجتهم باهلهنا فاستغنا كده ما سلام مقبول عند العلماء عند الانبياء لذا خبر الذي باطل الذي جاء ما كده حجتهم الذي كافر برباه حجتهم داسه تنذر من رجو كتابه توكل متالى كتابه توكل ساخلاف را یہ چتیرے بلتا فون بھائی نظر سید زے بچتا واسے زے مے سبذ فی اماث سمذ بعد واجی کتاب ال گروت نے چپتہ سید احمد رکے دی ان البقرۃ المنزلہ اللی حرام طیب لا قشی ما سیبراج من کلی ردا بھی جواب سنا دلی مسیذ فرنداؤ کتاب را لے گئے حرم سرا دینی چتہ ابراہیم داگے پہ سر دارا نسن برات پورا و ماخرت تم فی من شے بحکم اللہ سمسلہ خوصاً مسلت وحید شیصاً صلی اللہ علیہ وسلم حکم فوضی اللہ؛ را شہد اللہ فکتاب چو گرہ ایا کانا عبد ومن نصر اللہ منہ اندل اللہ لہلا کتاب تو گرہ چفوصر ترکی دیتی ومنہ وکردہ حرامی علیہ وسلم غیر اللہ؛ ومقصرف تو فی بن شہن فحکم ان اللہ ومقصرف ہم پینا جواب گرہ فو اللہ سم نمبر اللہ کتاب الحق و اللہ کتاب را رکھ حق اللہ فکتاب دام گرو اللہ اللہ کتاب کتاب جا اللہ کتاب کتاب گرو ہدایارن قابل کے لا سات مستقیم ان کن تہ دِی را سات مستقیم در میں تراس در میں تراسیاں درد کرما سر بحث محسو کر مسری دے گئی داغے جواب روما جام مباف حاصل دار جی مرین خلاف حاصل من بعد ہسدیام دیہر آم دام چکلاب متحد ولا تب آم مت وائل پاشا بے تفصیلی جو مبتدین جواب ام دینی شا شرون بہ اللہ کا شروع اِن در اتراس جوابات جواب طریقے سے ذکر گئی مرکزی مضمون مرکزی مضمون رد و ذکر شو شرک سری طروسرا اس بات سری تو طرف تو کی یوکم پندوسم پندوسم لاہک میسا میم شاہ تھوڑا می شاہری نمبر کزی مضمون رد ردہ تلاسوطرا سورت کی رد شبہ بات سر تحت من پھر ہاتھ رد شاط مدب سر ترفی مانیا دیا نقل واجل بشاراتی کامت اور ترغیب, ترغیب کما مرت سارے ترغیب ادوت اور ترغیب علامت امتیازات سورت ممتاز دیکھو بیاں رد شب ہاتھ سرا سوسرا بیاں دردھا شہر ممتاز نزی دل ہکیم اشتراک امبیا اوسطے ممتازی روپی خصوصی سر چاگا دا قدره و یا یا من قدرت ممتازرمتاز ممتازرام ممتاز دے ممتاز بيان داك نكو بيان داك سامد اوك بيان داك سامد عليه الصلاه والسلام ممتاز ممتاز بيان داك اقسام الله والسلام خاص يو كن سمنا برات وما قال البشر من يشاء انه ولي من حكيم بيان اقسام <تصف> الوحي حجاب بیان من قبل متا نیو کی امام ذکر کی امام صاحب کتاب میں مضمون لے ردھ مسرت وما من نبی صاحب کتاب اللہ وقت میں قضار گیو ہے دیکھو قیوهر الی دین من کب نے کہا دارگئے اللہ ہے کی واحد اللہ ذات فینذکی سنگ کی مہتا ذات وہ کہہ رہا بیا اس شان مختیری اللہ ذوالذات حکمت و رازات نہو ما بالسماوات و ما براذ اللہ پہ سے عارف حضرات کی نزد کے لیے کہ بندوں کے اللہ دی سجر قریب آسمان نے من فوق ہیں نا پاس خرید لگی دی توانا بتلا جلال خریدان چوشنی فاسل تکادو س تفتتن نه ملکان د حجو مل ملائکان پرري چ دوج هوج د پر ح ک چې چور کو مر مان ک خري فا ک پر چه من ل کو دشرته خض الله ہو اذي قال <سؤال> لما شت اسمعنا شت قال لما شت دعونا خلوا تنجرا تقاد السماوات يتفطر من فوقهن خرج اسما شو شري الدين افتاس دينان قول مش اتخذ الله ولدا وزمانا فرت اي سوره مريم نذ بن براثم سوره مريم نذ بن براثم قال يتفطر مسلك وجد وادم شركنا اتخذ الله ولدا وقال اتخذ الله الرحمن وقال الرحمن ورضا لقد جئتم شيئا من نب نا کام تفترا والملائکه صدحون بحمد الہ بمحضر الضلل نقلی من الملائکه سجدوا چارتم شریکین بن الملائکه بانے فرشت پاک کے مناد دار دار تسمائے بدروسان نصرت تو سید خندرب نافضی بات اور کمان بانے مافی وعدہ چار فرجت نمن فرادہ مراد المؤمنین لقد سرت المؤمن اتم نمبرات کے جی ویسے سف فرو من فر مافی وعدہ لہ منن قرج فرمائی کی اللہ ان اللہ الغفور رحم خبردار دال کون کے مہربان بے سجدت باوندے سمجھین کوران قسا چیمن سیوا دانو بس گارا اللہ فی ذنا دائمنا فواصل کے جے حالات ری نی و مانتا نے مکھین نیت بنی من سیوار دہ جات تارگی وے تا دنے قران تی پال نی کو جو بان دے حکمت نزول قران تو دن عمر قران چے نے ا اصل د کلرا کنا چ مکما زما عمر حولا طول ذیا او سو جے چپٹا تے مکہ میں زمین طول ذنا تا پھر وت و چورا تو کما تن سے ششک قرات ہو جائے کہ بری کو ہلک پت فریق کون سر جان نہیں تو فریق کون فزے ولا کو جانت کی بڑا لا کو جانم کی کجری لا ذکر میں تکویننا مشت نہ مراد مشت تکوینی کنا لا ذکر میں تکلین کر دوے اتو لکھو گرام امت یو فدین واحد معنی لیکن داد حکمت کے خلاف نہ جو حکمت اور ابتلاء دے راغنی یذکرم ان یشاور فی اختیار خلق چبتنا چبتنا رحمت اختیار خان کولور کا نا اللہ راغنی او چاندہ چبسن راجہ دی وہ گیش پپن رحمت کے ول ظالمون نہ مانہم ولیو ظالمون مشرکان جنا فرما جی دی سید الشرفا دی سوہمات اون کے رسو گیداری بے سجل مشرکین ان یولی دی سیوا تا نور من غاران فالله والیو اللہ دی سمائیں او وہ یہن ما تا نا جذ کی مول ذرا وہ والا کل شان کل اللہ والا ومختربتم ذاك جواب دعى ترازم جي تابون صاحب خلاف ديو مختربتم في من شين سلاه لقد تعاسف ثم مخا كم سلاه استلاف كفائك تشينا من امور الدين سنا في امر كالد امور الدين لا حكم لله الا ذا حكم فاز لا تزاركم الله ليسكنوا الله الشرف مالك الدار سمعت يا الله ترجوكم اذا كون كالسمانه مكن جاركم منان فزكموا جاء في ذلك جنس ساسو ان بیان دی کم فی فی جان دا, دا فی این تدبیر خود تعبیر تعبر تدبیر <سؤال> و اختیار پہ اختیار پر آفیر دکھتا فارد آجا جا جو بے شوئے گزرا تنگیر رزق لرا انہو دے دے بندکان اختیار کل دے پرکے جن مساواتی او رات مساوات راولی انہو بکن لشناریم طول دکھران نکھندیران مخاریف آرام دیا دانور دا چنگلے زامر اور تناسیر چنگلے خر دا تناسیر دا پتا سا سا شا من مساوات راولی من قطور خلقیوں شانتی کے ورکس کافلا راولی خراب ہوتی اللہ اللہ نے مسلح کے شرارک ان کا مدین چاپا بند حکم جاسلام الحب اللہ الحب اللہ وحدہ الحباد اللہ وہدہ برا تقریر ناغا تقریر براقنا ناقیم الدین جید دین چاگر بان حکم دے کامت کے ناغذرے ما تعبدون من دونی اللہ اسمان سمعتم وانتم واباکم ماظر اللہ بیان من سلطان ہزر حکم اللہ للہ امر اللہ تعبدو اللہ ایہ زالک الدین القیم ورانکن نکسر الناس العالم داد دین مضبطا ناقیم الدین پورا بیاوتا فدیبانی افنیان اللہ خلاف خلاف چاہتا تو جلا حسد نفم ان ذی کی بقارکم دار علی شیطانان کی فراغ بقم بینہم صرف ذوجل حسد نفم ان ذی ولولا کلمت سو فقت من ربک ورفع الذاب نظری لہ حسد ذوجل خلاف کی ذات متفق مسنے ولرفع الذاب نظری جواب فرنا کلمت سو فقت من ربک ان میں حکم وہ کی طرف رسال فتاخذ الذاب تنہی مقرر کرے لکو ذبینہم ادا فدیہ رمیر بالقذاب راہ سر پہ سر مشف میں ذی کے آگا سانچ ورکنشل آئیتا من بعد فسدین نتیش شکم منہو انہاو ناکار ملیان فشک کیلئے دی قرآن نو کامل شک والاہو ترغیب الان دعوت ترغیب ان استقامت فنزال کفدو دی مقام کی سنت احتباق سنت احتباق زائد و فنی بدی و مسرد دیتو بے لکھی گی دو جملی دیو جملی نشی جمل اولاد چازدہ حضب نشی فان و اشتفان فقز دیو مذکروب و پھر مذکر ساری جان کر اول کی عامل حاضر کی معمول حاضر دے اور تکرار لتا اہتمام دعاوت خلک را بال سرتا خلک را بال سرحتا خلق را بال کی تابتا الہباد مضبوطم مضبوطے بھائی اللہ دنیا کر اللہ ربر زورت فمین زمنگا میں اساس ہو کہ اللہ پہ سرکائی اللہ اجمعہ بین اللہ پہ جمعہ ذرا علیہ فمین زمنگی وہ پہ سرکائی دے اختلافی ہوئے دے مسیح اللہ تو آپ سے ٹون مخلوقات تھا والذینو حاجون فی اللہ فی توحید اللہ فی دین اللہ مخی دا کی دا مسرہ چاہ مخیف کردے تھا آنکہ سانچ جگڑا کہ توحید دا اللہ کی دین انکار کئی فی دین اللہ دین اللہ کی فی انیا فکیتان دا اللہ کی من بعد مستجیب رہ پس کتاب دا دا دا حجت دا دا دا برباد دی دلی دلی فنید دا خود بہترین کتاب دیمے سید فرنا را نگرے کتاب وضا میزان دے فما بین حق, حق و باطل کے راج کے کتاب پر سرو اللہ ان جان دل کتاب الحق اللہ ذات شاہی کے کتاب وصفاضل ہر حق و میزان اور دادے اور انگریز داس کتاب کی میزان دے فما بین حق وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا و باطل کی اوماذی کنا نہ ساتھ خریج بے گسانرا ساتھ لا قامت دیو پر قامت کی وجہ سے پر سرو جی اس سان کے فراتوں تے احمد کا سان شہر کے فدی مانی استعذاب کا سان ایمان روڑے نے کتاب بان بانی آزاد بن راولی سم دس بن بندی مہربان بانے مہربانی کے من و دنیا دو من محنت مجرمات کہ اجد دو دنیا ریا محنت سن سن موجود دے پیل دی من محنت اے جوڑ ثن دیل <سؤال> فارم از کاران دی احتضاراں دی ایسا جوڑ کرے دے تے دی دین نا اوہ دی چن لا فہمن حکم نہ لے کرے ولولا کلمۃ الفسلا شرع ورید نا بعض صاحباں دی جو مدعیاں عمل بالحدیث دا پہ تقلید ایما وانی نا نا چسوانی نا ان اما جاہلون و اما ضاللون یا فجاهنا دی خرنف صفی گین سرنایا دی گمراہ بی دینہ تقری شرحو شرحو دے موبائل دا دا خدا دام پہ تشریح با دا دا شرح سنت کی, کی تنخیص موجود نہیں ہوئی نہ ابھی تم کام بیاں تاریخی تشریح شرح شرح نہ شرحل جو قید نہتا گھن پہ سر فتح اللہ فتاخی دادا پہ سروس مہندی کی پہلا کپسرا ان الظالمين مغضبان لكم ذنوبكم الخلاصي كن ظالمين غزاذرناغسے یہ بد ظالم مشرکین میں ما کسبوا يذكرون ذي كرامة شديد قيل بهوا كرم به اخرتي وذا بقيل كفديبان مشارط ا كسان چیتنے کر اللہ پاس دانیت بنا امر کرنے ایک بھی اپا شروع کی دی نے فارما سدی غا والد اللہ سر ذلك فضل الله دے ذلك الذي بشر الله عباده ذلك الذي بشره ذو الجنت قربا مانی متا یو فی قربان سا حاصلے ارب کی درشتے میں معاملت متن مشرق دا دا ان یو لہٰذرام دردے اللہ قربا مگر میرا میرا ساسو کراوت کراوت نہ دیو مانا اللہ سر خمارے اجراسری قربان اللہ مدد ادام اللہ فی خربان بے مسری نام کاجرت نے زما مصورت ساتھ سنا دارا چاہاں لا تزان نہیں دیکھے کہ ایمان بانے فتح بیداری بانے چی ایمان قبول <سؤال> کیا اور تبیداری بانے کیا حبور زمان آزما مطلوب دارے نجیر چاندہ دنگوارم چاندہ بیدار مطلوب نہیں دے عشتنا من قطعے واللہ عصر فضی عصیمانا ساتھ سنا فضی بیان مزدری اللہ مودت فی القربان اللہ مودتکم فی قربتکم الاللہ بالایمان والتاون عربی طریقے سے تقریر سے ایمان بیان با مگر بان ہو فی داد مانی سہی ہوئی نوالم صاحب محدت القربہ مگر من ساس کا فلوان زمان کے سا کوئی نباسے ال مو د بقربا مگر میله ساس پهخبروار زما کې او کذا معناو کې میره پهې د حاسو چې تا سره چاندورې ور کې داغې با و کوئ هغه پلوان چې کم دنیبی د سمنے دی ن دی کړی نام پهین خپ او د اوا چې محتون مینی ہو نور د نوور شو سنا چې کم نې پواو نپکاره چې دغې تعبیداریی پهین ک وکئ مانا داه بیا معه سېگی پلله سکو مااجه نو سااسه په د مگر میونه ساسو په زما ک پیت یبا سره پهین چار کی نازید لکم نجر، نجر اللہ کو ان کے کافر کی, کی لاد خبراضر مجاحب ذکر مضبوط کے اللہ پاک برا ولي و برا ولی صاحب آنے دین بھرا پیغ مشری کی اللہ محرم محر محر آنے کہ کتاب ذرا کرے ولا بسا پس زار بہر محلہ کرے خکل چسا بہ زہر و دا سام افتراں دے من کی اللہ کتاب دے یم اللہ الباس لہذا دا کلام اللہ پر باذے باث ثابت عقل را فخل وذوبانی ان ولیم مغات سننا پھکھے کھرا ذل <سؤال> سنوبنا تعذہ قبر تو می وخل من دگان عفو کے دے گنہ کوئی پاس ما استک و یستجیب الی نا من وامل الصالحات یستجیب یجیب قبل اللہ پاک دعا گانے آمل داوش غسان شماد روڑے دا اللہ کو ادانیت افضی باتمان اعمل کردیک و یزیدهم من فضلہی سیعت کیا لیک دل فرعجل <سؤال> سواف سیعت اللہ دل فرعجل سواف دواجد فن فضلنا والکافرون لهم عذابن شدی کافر چیزا غیر فرد عذاب اللہ <سؤال> خبردار مت کے خود رحمد اللہ جمع اللہ جماون او کی وَمِن قدرت ما ما آ اللہ اللہ پچا مصیبت اخلا مصیبت مصیبت اللہ <سؤال> نہ عذاب اندر آجي و دا ساسو دا دا قدرت دل دل یا فان در ایر گناہ نہ پتہ خیر عذاب سرا تو بموجزی پھر نیت اس کے, کے اللہ عذاباں فرمائے کہ مالک من دون اللہ وریم و لا نس نشرفار اساس سوا ذا اللہ سبحانہ کون کے نسو کی امدادی قدرت دانا کی استید روان فدریاف کی کناں پرشاد و غنبانیں یہ شایس دا اللہ فراس کرے کہ اللہ کی اس کی ریہ عمر عبادت درا کے اوپر دیتی دا بیڑی و پرست دریا پانی رواں کھائے تھا ان خدا بھی آ تو دہذیو کون تک ممین یا بہاران کی دے گا نمن نظینا نمن نظین پوئشی پوئی شان دے فائد کوئی شان کسان چے گنکی فییتہفااد ریں د قدرت زمان کے فیہ د پران ہ م کےجب کانہ تے دی بالہہم بے مہی س سے دی نفر سوخ لا سوون کےیں ہم تضید میے دنیا تر میںطرہا او ت میشنینہمت حالاتھے دنیا سج تا سردرکرے شوی دی دارے خص منفاات دجندو دنیا اوہ اندل لا خیرہ کے متتون چہ لافضظ بار کےئ او جرنتی نہے متہ دیوور دی ی دنیا دے متمثللوہ اب کاہم شددی لہ دیہ منہ ڈہ قانون دان مصلح جعفر نا کا سن شیخ نے قیدا نا پوندارت بانے چہ ماتگی پر 15 بانی اوہا کا سان جنا شدت گناہ نہ بے حیا کرونا و اذا ما غلبهم يغفرون کنا چدی کو سشن دی درگزن کی ہا کا سان چہ بولتا کہ حکم خدا کو با نکی منز و امرهم شورى بینہم کا ددی دمشری بفرمائتی ہمیں مار زخران پہ کون با زمان جوڑنے منگندے خجکے فنار گل آکے اوصاف المؤمنین اوہا کا سان چہ ول سگی ذین سے تین کے مصدر در محفل لہ حاصل ہیں ہم یہاں تصرف دی صرفی بدلہ سن کی وہ دین سے تین کے وجزاء ہیں سنجن عذاب سجزن وجزا سيات سيات الجزاء بذی پر شان دے بھائی نے تھے فضلہ رسخت رسخت دے ہم نہ پاو ص بیان لازمت پس بیان رسخت نہ ہم نہ پاو چاچا کو ایک فر مزرف اجر اللہ اجر فلا لیکن منك الله ال صالحان سلام وارمن انتسلہ بعد ظلمی چاچہ بذ اور فس ظلم قلنا فدمانی دا کا سان چھ نہ شفیہ مر اسم لامتہ بنا بتیا پان کا سان بنا ظلم کے بحر کوانے فساد کے فرمائے کہ بنا جس طریقے سا کرن سبب بشو ذات احادیات یکرم نامتیا پان کا سان ما ظلم کے بحر کوانے فساد کے فرمائے کہ بنا جس طریقے سا مفسد حرمید مفسدان مسلمانوں تو ولای کرو ما باب ناری دا کا سان چہ دا, دا, دا بیان رسمت فس بیان الرصتنا و برا خور جن سبیر تراسل بھی تراسل مشرق رضونا جہانم سب پیش خوا شہ خواہنا خواہشہ نا اجد کون کی جو جن زلہ طرف سایہ نہیں انزلون من طرف خفی يقول بي ابو نظر خلی کذخرق بشادی غور ودی من طرف الخفیه فنظر خلی ما قال الذين امنوا و ایمان ورا کرن تاور نا کسانی شتاور کر کرسان ذرا قلنا اهل روز قیامت کی فشن دار دماک او قدار دماک فشرک الرسلا ان ظالمین فی الاغاب موکل کرن سان ما صاحب ہمیشہ کی مقیم قائم یہ کنا خبردار ہیں سازمان دفاع ہر الا مرت جمین سبین ہر الاو جمین سبھی دادا سے دنیا روان, روان, روان مک مکے مندر من, من, سو من نے کہ انہا لیکھا انہا البلاہ نشرف تاپ علمکر صرف علم سورد مصرے و انہا ازازک من انسانہ منہ رحمتانہ ولک جو سکون انسان ترقبت ربن رحمت پر حبیہا بشان شما شفاغی بان ملتصیبا مسیدوں بما قطعما تحیدیم کورسی گترزا قریب پسودا مارمکنوبانے انہا نسانہ کفریکن انسان دین احتنا شکرہ نکر شرکتا صرف علمکر یا بل کو ما شاہ پیلا سچد نا پاگی یا بری میگا بی قدر وی چادی جین مَنِ او بچے یاد راخلور کیمان بچن کنیا محلہ او مرا ہا پریا تم دوارا داتا ختیا کی ائو کنیا محلہ خبروں کی نکھا مکھا دا طاقت دا دی دنیا کی اور دے، کم انسان کمزور مخامخ دنیا انسان و گئی الف دل فرق منا بل امبیام جما نام دو پارو تفریوی دنوم اور دن امبیام دیر جام دام بیا واحد واحد مگر پت رکھے واحم دے او مرا حجاب یا خبریں نہ بھیا ترکیان و کدارے کئے نئے کن میچ سابق اوثر کدو نہ من من کتاب پر نور تو جی بنور سے اجازت ذمات راجینانی پران نور میرے لیے سے اجازت ذمات راجو کرم واضح کتاب نور خبردار اللہ تو ٹھو کارونا سورتر